اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قامت آ جائے اچانک آ ان پر اسی دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو